مو لو آدویہ اتھو نل میں ج کمل شکتی تم خرج تم جہد فیس بلی اب تھی غمر بات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 میں تھو دون دون پو نمبد بین نب نو بب ابد مینو بل وحدہ ان پؤل اب روہی ملی ابل است فرنم املی کلک ماہ مِن شعی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 رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے روبن لذینک اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کے حکمت بھی کامل لقد كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ مسلمانوں یقیناً تمہارے لئے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو اور جو شخص منہ مو موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاس ہے بذات خود قابل تعریف عس اللہ ان يجعل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 فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْفَقُوا ن بعصم الكوافر ر ما انفقتم سو ما انفقوا حم حكم الله يحكم بينكم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 اللہ شہی شو شی کول کت لینتنی یفری نو بین ادی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 اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے من الاخرہ کم یا اسلف من اصحاب القبور